بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده صدق وعده نصر عبده وعز جنده وهزم الاحزاب وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعده محترم مسلمان بهيوب بہ نور مجاہد ساتھیو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اج 1435 ہجری رمضان شریف کی 24ویں تاریخ ہے دوسرے فصل میں ہمارا درس الحمدللہ شروع ہو چکا ہے گزشتہ سبق میں ہم اپ کے سامنے وہ پانچ احکامات بیان کر چکے ہیں جن کے دلائل کی تھوڑی سی تفصیل آپ کے سامنے بیان کی جائے گی پہلا حکم یہ تھا کہ اس زمانے میں مسلمانوں کے تمام ممالک کفار کی طرف سے بال یا بلا قبضے کی حالت میں ہیں اور ان حملہ آوروں کے خلاف قبضہ مافیا کے خلاف جہاد کرنا بالاتفاق اتفاق تمام مسلمانوں پر فرضائن ہے استاب و مصاف سوری حفظہ اللہ فرما رہے ہیں کہ پہلی فصل میں واقع المسلمین مسلمین علیوم یعنی آج مسلمانوں کے حالات کے عنوان کے تحت ہم یہ بات بیان کر چکے ہیں اور اس کا اثبات کر چکے ہیں کہ آج ہر عقل والا انسان ہر دانش و بصیرت رکھنے والا انسان اس بات کو جانتا ہے ان بلا دن من بن اقسا ہا الاقسا کہ ہمارے تمام ممالک بغیر کسی استثنا کے سب کے سب مقبوضہ ہیں اما مباشا وطن منقیب الدا و اما بن نیابہ منقیب علی نو یا ڈائریکٹلی بلا واسطہ دشمن وہاں پر بیٹھا ہوا ہے جیسے افغانستان ہے مشرق ترکستان برما اراخان ہے یا ان کے ایجنٹ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں جیسے کہ بنگلہ دیش ہے سعودی عرب اور دوسرے تیسرے ممالک ہیں ساتھ ساتھ ان صلیبیوں نے اپنی بہت بڑی عسکری قوت بھی ان ممالک میں پھیلائی ہوئی ہے یعنی صرف باتوں کے حد تک نہیں ہے بلکہ انہوں نے اپنی طاقت وہاں پر پہنچائی ہوئی ہے بہت بڑی طاقت ان کے وہاں پر موجود ہے مثال کے طور پر صرف مشرق وسطی عرب ممالک میں جزیرت العرب میں امریکیوں کے ڈیڑھ ملین فوجیوں کے ساز و سامان موجود ہیں پندرہ لاکھ کے قریب فوجی ایک مہینے میں اتارے جا سکتے ہیں اور اس وقت بھی لاکھوں کے حساب سے فوجی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک وطن جزیرت العرب مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے آس پاس موجود ہیں اور ہر قسم کی فحاشی اور اوریانی میں وہ لوگ ملوث ہیں اس کے ساتھ ساتھ میرے بھائیوں اقتصاد کے میدان میں بھی ان کا قبضہ ہے کیپٹل ازم سرمایہ دارانہ نظام کے ذریعے انہوں نے مسلمانوں کے ہر پیسے پر قبضہ کیا ہوا ہے نیز استخباراتی مراکز اور جاسوسی کے ادارے جال کی طرح پھیلائے ہوئے ہیں ہر جگہ یا ظاہر ہے یا خفیہ ہیں لیکن موجود ہیں وہاں ہی امریکہ علیم تو عید العالم اسلامی من جدید جہارن اور آج امریکہ عالم اسلام پر قبضے کے سلسلے کو سب کے سامنے دن کی روشنی میں کھلم کھلا دہرا رہا ہے دوبارہ سے قبضہ کر رہا ہے افغانستان کو بلا واسطہ قبضہ کیا ہوا ہے وہاں سے پاکستان اور وسط ایشیائی ریاستوں پر اس کی نگرانی ہے عراق پر اس نے قبضہ کیا ہوا ہے جزیرت العرب ترکی شام کے جنوب میں اس کے علاوہ مصر اور افریقی ہارن اور شمالی افریقہ اور ان کے اطراف جو سمندری علاقے ہیں اس میں امریکہ نے اپنی فوجی اتاری ہوئی ہے عراق پر قبضہ یہ صرف عراق پر قبضہ نہیں ہے یہ پورے مشرق وسطی پر قبضہ ہے یہ وہی گریٹر اسرائیل عظیم تر اسرائیل کے منصوبے کو عملی شکل دینے کی صورت ہے کہ وہ آج جس علاقے میں موجود ہیں فلسطین کے وہاں سے خیبر تک جانا چاہتے ہیں اور یہ نقشے آپ حضرات نے انٹرنیٹ میں دیکھے بھی ہوں گے وہاں ہوا بش یو نو یقلم اور اس بش کو آپ دیکھیں یہ کتاب بش کے زمانے میں لکھی گئی ہے اور اب تو اوباما بھی آیا ہے دو بار اور یہ بش دیکھیں یہ اعلان کر رہا ہے کلم کھلا سراہت کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ وہ ایک سلیبی جنگ کی سربراہی کر رہا ہے کروسٹ وار اور اس کے ساتھ نیٹو کے یورپی ممالک بھی شامل ہیں خصوصی طور پر امریکہ کا مرکزی دوست اسرائیل بھی شامل ہے جس نے فلسطین پر قبضہ کیا ہوا ہے اور جو کہ مسجد اقساء کو گرانے اور اسرائیل کے مقبوضہ علاقے میں جو مسلمان رہ گئے ہیں ان کو نکالنے کی کوششوں میں مصروف ہے اس وقت جب ہم یہ درس کر رہے ہیں انتہائی درد مندی کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے فلسطینی بھائیوں اور بہنوں پر رحم فرمائے کل بھی شجائیہ کے علاقے پر بمباری ہوئی ہے جس میں پچاس سے زائد عورتیں بچے اور ہمارے مسلمان بھائی بہن شہید ہوئے ہیں اور اس رمضان المبارک کے ان مقدس لمحات میں اور اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہونے کے ان عبادت کے اوقات میں یہودی جس طرح ہمارے مسلمان بھائیوں پر ظلم کر رہے ہیں یہ ایک سیاہ تاریخ ہے اس کا بدلہ لینا ہمارے مسلمان بھائیوں پر فرض ہے لازم ہے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے مسلمان فلسطینی بھائیوں اور بہنوں پر رحم فرمائے ان کو اور ہم سب کو ان کا انتقام لینے کی توفیق عطا فرمائے اور انشاءاللہ اللہ یہ وقت آنے کو ہے اگرچہ یہ امتحانات ہمارے سر پر موجود ہیں استاذ فرماتے ہیں کہ ان حالات میں شریعت کا حکم کیا ہے وماد تفرد و احکام الدین اعلی کل مسلم انتظاہ اور دینی احکام ہر مسلمان سے کیا تقاضا کرتے ہیں کیا کرنا چاہیے حالات اتنے خراب ہیں ہمارے ممالک سب کے سب مقبوضہ ہیں کفار ہماری مال و دولت پر قابض ہیں کفار ہماری عزتوں کی نیلامی کر رہے ہیں نعوذ باللہ ہمارے مقدس مقامات پر ان کا قبضہ ہے تو ان حالات میں کیا کرنا چاہیے الجہاد عبادت و فری فردََ اللہ المسلمین جہاد ایک عبادت ہے اور ایک مذہبی فرض ہے ذمہ داری ہے اسے اللہ تعالی نے مسلمانوں پر فرض کیا ہے کتاب اللہ کی بہت ساری آیتیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ جہاد فرض ہے اور جہاد ایک بہت اہم عبادت ہے ان آیات اور احادیث کو ذکر کرنے کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ بہت مشہور ہیں ہم یہاں پر جہاد کی فرضیت کو امت کے سامنے پیش کرنے کے لیے اس امت کے استاذ اور مجاہدین کے امام شیخ عبداللہ اعظم رحمہ اللہ کی کتاب الدفاع عن اراض المسلمین اہم مسلم الاعیان کہ کے مسلمانوں کی سرزمینوں کا دفاع اہم ترین فرض عین میں سے ہے اس کتاب سے بعض باتیں نقل کریں گے اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں عالی مقام مقامات فرمائے وہ فرماتے ہیں کہ کافروں کے خلاف جو جہاد ہوتا ہے اس کی دو قسمیں ہیں ایک اقدامی جہاد ہے یعنی آپ کفار کا پیچھا کرتے ہیں اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر اپنی گاڑی پر بیٹھ کر اپنے تیاروں اور سیاروں پر بیٹھ کر بم اور توپ و تفنگ کے ساتھ آپ اس کا پیچھا کرتے ہیں تو یہ ہے اقدامی جہاد کہ کفار اپنی جگہ پر ہیں مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لیے تیار بھی نہیں ہے لیکن آپ ان پر حملہ کرتے ہیں اس لیے کہ توحید کی دعوت میرے اور آپ کے اوپر لازم ہے توحید کی دعوت دینے ہم جائیں گے قبول نہیں کرتے تو جزیہ طلب کریں گے جزیا دینا بھی قبول نہیں کرتے تو بسم اللہ اللہ اکبر آپ پتہ چلے گا کہ کفر اور اسلام کی جنگ کیسے ہوتی ہے اور ہمارے آبا و اجداد نے ہمیشہ ان کو یہ دکھایا ہے فل قطال الفرد کفایا ان حالات میں قتال فرض کفایہ ہوتا ہے کہ آپ کی حکومت خلافت موجود ہے کفار آپ کے خلاف جنگ بھی نہیں کر رہے اور آپ ان کے پاس جا رہے ہیں دعوت توحید کے لیے وہ نہیں مانتے تو آپ ان کے خلاف لڑتے ہیں یہ فرض کفایہ ہے وہ اقل اللہ اور فرض کفایہ کا سب سے ادنا درجہ یہ ہے کہ اسلامی سرحدوں کی مسلمانوں کے ذریعے حفاظت کی جائے دشمن کو ڈرانے کے لیے یہ ادنا درجہ ہے وہ علماء حضرات جو کہ اس زمانے میں جہاد کو فرض کفایہ کہتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ذرا ان کتابوں کو دوبارہ سے پڑھ لیں اس لیے کہ آج دشمن آپ سے اتنا زیادہ ڈر رہا ہے کہ آپ کے بیڈ روم میں گھس کر آپ کی تلاشی کرتا ہے اور پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ جہاد فرض کفایہ ہے شرم کی بات ہے ہمارے لیے ہماری بچی اور ہماری بہنوں کی عزتوں پر ڈاکے ڈال رہے ہیں لوگ لیکن اس کے باوجود بعض کمفہم لوگ زمینی حقائق سے نواقف لوگ کہتے ہیں کہ جہاد اس زمانے میں فرض قفایہ ہے امام عبداللہ اعظم رحم اللہ اس کتاب میں آگے جا کر کہتے ہیں جو کہ ہم یہاں بیان کرنا چاہتے ہیں وہ جہاد کی دوسری قسم ہے جہاد کی دوسری قسم دفاعی جہاد ہے یعنی کافروں کو ہمارے ممالک سے نکالنا دف کرنا انہیں وہادن فرد آئین بل اہم فرو دل تو یہ فرض عین ہے بلکہ فرض عین دوسری عبادتوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ اہم ہے یہ بات میں آپ کو اس طرح سمجھانا چاہوں گا نماز فرزائن ہے روزہ فرضائن ہے ٹھیک ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کی عبادت کے لیے اپنی چار نمازوں کو اور بعض روایت میں پانچ نمازوں کو غزوہ خندق میں قضا کیا یہ آپ کو معلوم ہے روزے کے سلسلے میں مسئلہ یہ ہے سفر جہاد کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ توڑنے کی ترغیب دیا کرتے تھے اور کفار سے مقابلہ ہونے کا امکان ہو تو روزہ توڑنے کا حکم دیا کرتے تھے اور حج کا مسئلہ بھی اسی طرح ہے امام ابن رشد مالکی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی پر حج فرض ہو جائے اور جہاد فرض عین ہو جائے تو جہاد مقدم ہوگا تو یہ مطلب ہے کہ دوسرے فرض آئین عبادتوں کے مقابلے میں جہاد جب فرض عین ہو جائے تو وہ زیادہ اہم ہوتا ہے وہ تعینی حالات اور جہاد بعض حالتوں میں فرض عین ہوتا ہے نمبر ایک اولن اذا دخل قفار بلدتمن من بلاد مسلم اگر کفار مسلمانوں کے ملکوں میں سے کسی ایک ملک میں داخل ہو جائیں نمبر دو عید الطقن و تقاب الظحف جب کفار اور مسلمانوں کی صفیں آپس میں آمنے سامنے ہو جائیں اور دونوں طرف سے پیش قدمی شروع ہو جائے نمبر تین ادستم و افراد او قومن و جب علیہ منفیر اگر مسلمانوں کا خلیفہ اور امام بعض افراد کو یا کسی خاص قوم کو جہاد کے لیے بلائے تو ان پر جہاد کے لیے نکلنا واجب ہے مثال کے طور پر غزوہ ہند کے لیے خلیفۃ المسلمین کی طرف سے اعلان ہوا ہے اور اس کے لیے برما بنگلہ دیش انڈیا نیپال بھوٹان مالدیب کے مسلمانوں کو بلایا جا رہا ہے تو تمام مسلمانوں پر یاد واجب ہے یا افراد مثال کے طور پر خصوصی کمانڈوز دستے موجود ہیں کمانڈوز فورس اور ان کمانڈوز فورس میں سے چالیسویں بریگیڈ کو امر ہے کہ نکلو تو چالیسویں بریگیڈ میں جتنے بھی لوگ موجود ہیں ان سب پر جات پس کسی کو بھی بغیر عذر کے باہر نکلنے کی ضرورت نہیں نمبر چار اد اسر القفار و مجموع آتمن اگر کفار مسلمانوں کے ایک گروہ کو قید کر لیں تو جہاد فرض آئین ہو جاتا ہے